بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لوپوسیمل میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں ولا اقسم و بن نفس اور نفس الاوام کی قسم کھاتا ہوں کہ سب لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے ان لن نجمع عظامه کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے ان نسوی بنانه ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں بل يريد الانسان ليفجر امامه مگر انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی خود سری کرتا چلا جائے يسأل يوم پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا فَإذا برق البصر سو جب آنکھیں جائیں جائے وہ اور چاند گہنا جائے کوماؤ اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں يقول اين اس دن انسان کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ كلا لا وزر کہیں نہیں کوئی جائے پناہ نہیں الى ربك اس روز تمہارے پروردگار ہی کے پاس جا ٹھہرنا ہے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 اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے لا تحرک به لسانک لتعجل به اور اے پیغمبر وہی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیا کرو کہ اس کو جلد سیکھ لو ان علینا جمعہ و قرآنہ اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ سو جب ہم اسے پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو تمین پھر اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے کل بل تحبون مگر لوگ تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑے دیتے ہو جو اس روز بعض چہرے دار ہوں گے اپنے پروردگار کی طرف نظر کیے ہوئے ہوں گے اور بہت سے چہرے اس دن اداس ہوں گے تم خیال کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا کل من ہاں جب جان گلے تک پہنچ جائے وکیل من اور لوگ کہنے لگے اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے انہو اور اس جہاں بلب نے سمجھا کہ اب جدائی کا وقت ہے الساق اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے ربك يوم المساق اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف کھینچے چلے چلنا ہے فلا صدق ولا صلّا پھر ایسے مغرور نے نہ تو پیغمبر کو سچا جانا اور نہ نماز پڑھی ولكن كذب وتولّا لیکن جھٹلایا اور منہ پھیر لیا ثم ذهب الى يتمطا پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا اولا اولا خرابی ہے تیری خرابی پر خرابی ہے اولا لك فاولا پھر خرابی ہے تیری خرابی پر خرابی ہے سو ائی تو کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا المیہ کونو کو فتن امنا کیا وہ منی کا جو ٹپکائی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا ثم كان علقتا فخلق فسوا پھر لوتھڑا ہوا پھر اللہ نے اس کو بنایا سو اس کے آزا کو درست کیا من الذکر پھر اس کی دو قسمیں بنائی مرد اور عورت نال کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے